میں اس کے بعد جو ہے یہ آیات نازد ہوئی ہیں جن میں سے چھ آیات وہ ہیں کہ جو پہلے رقو میں شامل کی گئی ہیں اور ان کو دیکھ کر حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عہوں کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر بھیجا کہ حج کے اجتماع عام میں اس کا اعلان عام ہو جائے کان کھول دیے جائیں اب تمام اہل عرب کے کہ مشرقین کے لیے اب جزیرہ نمائ عرب میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو یہ ہے در حقیقت ان مضامین کی ترتیب اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر یہ جو فتح مکہ کے ضمن میں جو آیات ہم پڑنے لگے ہیں ان کا جو پس منظر ہے اسے ہم آپ سمجھ لیں تاریخی پس منظر کیا ہے صلاح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ دس سال تک مسلمانوں کے اور قریش مکہ کے مابین جنگ نہیں ہوگی نو وار پیکٹ فار ٹین ساتھ ہی یہ کہ جو قبیلے چاہیں اس معاہدے کے اندر مسلمانوں کے حلیف کی ہے سے شریک ہو جائیں اور جو قبائلی چاہیں وہ قریش مکہ کے حلیف کی حیثیت سے شامل ہو جائیں اور ان پر بھی گویا کے یہ تمام شرائط جو ہے لاگو ہوں چنانچہ بنو خزاں جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہونے کی حیثیت اختیار کر لی اور بنو بکر جو ہے انہوں نے قریش کے حلیف ہونے کی حیثیت اختیار کر لی اور ان دو قبیلوں کے درمیان بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی جیسے کہ عرب کے عام قبائل کے مابین یہ بڑی پرانی اور خاندانی قسم کی رقابتیں اور دشمنیاں جو ہیں وہ چلی جاتی تھیں ایک سال بعد ایک سال تو یہ صلح جو ہے وہ برقرار نہیں ہے شاہ سن آٹھ میں اب بس نہیں کر سکے ان کا جو بھی صبر تھا اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا بنو بکر نے اس صلح کی خلاف ورزی کی بنو خزاں پر حملہ کیا رات کی تاریخی میں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قریش کے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے کچھ لوگ بھیس بدل کر وہ شریک بھی ہوئے اس حملے میں اور بہت اس کے علاوہ جو ہے اسلحہ دیا گیا ان کی مدد کی گئی اس طریقے سے بلو خدا پر جو اچانک حملہ ہوا وہ مطمئن تھے کہ اب تو سنا ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں ہمارے اوپر کوئی کسی حملے کا اندیشہ نہیں ہے تو جس طرح آپ سمجھئے کہ ان اویئرس جنہیں کوئی اندیشہ ہی نہ ہو تو وہ تو قبیلہ جو ہے اسے بہت شدید نقصان ہوا اور پھر وہاں کا ایک وفد جو ہے فریاد کرتا ہوا دعائی دیتا ہوا مدینے حاضر ہوا انہوں نے آپ کے فریاد کی حدور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور اس طرح یہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اب چونکہ صلح ٹوٹ گئی اور صلح کی جو خلاف ورزی ہوئی وہ قریش کے حلیفوں کی طرف سے اور حلیف کی طرف سے خلاف ورزی ہو تو گویا قریش کی طرف سے مزید بنا قریش کے کچھ لوگوں کا اس میں شرک شریک ہونا اور یہ کہ ان کی مدد کرنا ہتھیاروں سے یہ بھی ثابت اس حوالے سے گویا کے صلح حدیبیہ دو ہی سال کے اندر بلکہ یوں سمجھئے کہ اس سے بھی کم عرصے کے اندر جو ہے دو سال کے اندر اندر یہ سلح جو ہے وہ ٹوٹ گئی لیکن یہ کہ اب قریش کو ہوش آیا کہ یہ تو ہم سے بڑی خطا ہو گئی غلطی ہو گئی انہیں معلوم تھا اس لیے کہ سلح ہدیتیاں بھی جو ہوئی تھی تو مظاہر تو حضور نے دب کر سلاح کی تھی حقیقت میں تو وہ دبے ہوئے تھے اس لیے کہ حضور پوری قوت کے ساتھ گئے تھے چودہ سو پندرہ سو آپ کے ساتھ صحابہ موجود تھے اور وہاں جب بیٹھ الموت ہو گئی ہے بیعت رضوان ہو گئی ہے تو اس سے ظاہر بات ہے کہ کفار مکہ کے چکے چھوٹ گئے تھے کہ یہ تو اب مرنے مارنے کے لیے بالکل تیار ہے اور انہوں نے بیٹھ کر دی ہے کہ یہاں سے ایک شخص بھی جو ہے وہ زندہ اپنی جان بچا کر لے جانے کی کوشش نہیں کرے گا لہذا بظاہر تو حضور نے اور مسلمانوں نے دب کر سلا کی حقیقت میں وہ انہوں نے یہ قوت دیکھ کر قوت کا مظاہرہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلاح پر مجبور ہوئے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اب ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سال پہلے غزوہ احزاب کے بعد ہی حضور نے فرما دیا تھا لن تغزو قریش بادہ کم حاضہ ولا کم نہ اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں مسلمانوں بس جو انہیں کرنا تھا وہ کر چکے اب تو انیشیٹو ہوگا تمہاری طرف سے اب تو تم پیش قدمی کرو لہذا ابو سفیان کو اب بہرحال فکر فکر گیر ہوئی کہ اگر یہ صلح جو ختم ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام اگر کیا تو ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ مقابلہ کر سکوں مشورہ ہوا بالآخر اب وہ چل کر قریش مکہ کا سردار ابو سفیان بن ہر اب وہ چل کر مدینے آیا ہے اور بعض واقعات اس کے جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے سبق آموز ہیں سب سے پہلی کوشش اس نے کی کہ کوئی سفارشی تلاش کروں آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ایک بات مجھے درخواست پیش کرنی ہے تو اور سفارشی سب سے زیادہ قریبی سفارشی جو ہے اپنی بیٹی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے زوجہ محترمہ ہیں یہ لے آئی تھی ایمان ابتدائی دور میں مکے کے ابتدائی دور میں ایمان لے آئی تھی ابو سفیان کی بیٹی امر حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی ہبشا وہاں جو شوہر تھا مرتد ہو گیا کیونکہ شراب کی لت اسے بہت زیادہ تھی کہیں اس نشے کے اندر آ کر اس نے انہی کا عیسائیت اختیار کر لی جو وہاں کی قوم کا مذہب تھا کچھ وہاں کچھ مفادات حاصل کرنے چاہے ہوں گے ولّہ عالم تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے اب یہ بیوہ ہو گئی یہ علیحدہ ہو گئیں اب ان کا تعلق جو ہے رشتہ منقطع ہو گیا تو حضور نے دل جوئی کے لیے پیغام مدینہ منورہ سے بھجوایا تھا اور پھر نجاشی نے وکیل کی حیثیت سے وہاں جو ہے نکاح پڑا ہے تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا ہے اس طور سے کہ حضور مدینہ منورہ میں تھے اور یہ حبشہ میں تھی پھر انہیں حبشہ سے جو پھر مدینہ منورہ لایا گیا ہے اب یہ ہے بیٹی ابو سفیان کی حضور کی زوجہ محترمہ تو سب سے پہلے تو ان کے گھر میں پہنچے وہاں جو بستر بچھا ہوا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا بجان ذرا ٹھہرئے بستر طے کر دیا اب یہ قریش کا سردار چھٹک کر کھڑے رہ گئے مسرفیان کہ بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا اب وہ حضرت عمیں حبیبہ با فرماتے ہیں بجان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی کا اللہ کے رسول کا بستر ہے آپ مشرک ہیں نجس ہیں آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے تو اب اس سے خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب مزید سفارش کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت باپ کے اندر کہاں رہ گئی ہوگی پھر وہ حضرت ابو بکر سے ملے ہیں پھر حضرت عمر سے ملے ہیں سب نے معذرت کی پھر حضرت علی کے ہاں گئے ہیں اور حضرت فاطمہ کی خوشامد کی ہے بیٹی ہو کسی طریقے سے سفارش کرو پھر حضرت حسن وہاں چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے کھیل رہے تھے اپنے اس بیٹے کو یہ موقع دے دو یہ بیٹا اعلان کر دے کہ یہ بیٹا جو حکم بن جائے اور امن اور امان کا ذریعہ بن جائے عرب کے لئے اب تمہارے بہرحال مکہ کے رہنے والے ہیں وہ تم لوگ سب لیکن یہ کہ وہ ہوئی تو مایوس ہو کر حضرت علی نے یہ کہا کہ بھائی تم زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہو یک طرفہ اعلان کر دو تم امان کا اعلان کر کے چلے جاؤ اس کے بعد یہ کہ ابو سفیان نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیا اس سے کچھ توقع ہے کہ کچھ بات بن جائے گی تو انہوں نے بنوایا کہ نہیں مجھے امید نہیں کہ بات بنے لیکن بہرحال اس کے سوا تمہارے پاس کوئی اور چرائے کار نہیں تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کر گزرو اپنی طرف سے ایک طرفہ جا کر اس نے کھڑے ہو کر مسجد نبی میں اعلان کیا اور وہاں سے روانہ گیا بارہ یہ ہے وہ پس منظر لیکن اس میں ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بنو خزاں کے وفد کے پہنچنے سے تین دن پہلے ہی حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عہ کو حکم دے دیا تھا کہ میرے لیے سفر کا سامان درست کرو یہ ہے اصل میں معاملہ نبی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر جو ہے کے ذریعے سے آتی تھی اللہ کی طرف سے ہر چیز کی اطلاع جو ہے آپ کو اس کے لیے وفد کا آنا جو ہے وہ لازمی نہیں تھا تین دن پہلے آپ نے فرمایا لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ذرا اس کی خبر نہ دینا کسی کو کسی سے بات نہ کرنا بس سفر پہ جانا ہے انتظام کروں حضرت ابوبکر ظاہر پاس میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھی وہ سیدھے اپنی بیٹی کے حجرے میں پہنچے ہیں دیکھا کچھ سامان ہے کوئی بندہ ہوا ہے کوئی بندوبست ہے بیٹی کیا معاملہ ہے کہاں کا سفر ہے جانا مجھے کچھ معلوم نہیں لیکن یہ چبھرال انتظام تھا وہ دیکھا ہے حضور نے خصوصی اہتمام کیا اخفا کا جیسے کہ آپ کے الحوائج استعین اپنے جو بھی سارے عزائب ہیں منصوبے ہیں ان سب کو تشتزام کرنا مسلح کے خلاف ہوتا ہے جو بھی مقاصد ہیں ان کی طرف پیش قدمی ہو لیکن اخفا کے ساتھ تو حضور نے خصوصی اہتمام کیا کہ کوئی اس کی خبر جو ہے وہ مکے والوں کو نہ پہنچنے پائے تاکہ ہم برت وقت اچانک وہاں پہنچ جائیں تو کم سے کم خوریزی ہو پیش نظر تو یہ تھا یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ قریش میں دم نہیں ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ تاکہ کم سے کم خور ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا اس وقت کی جو صورت ہے اس میں اب بہت سے مختلف جو لوگ تھے ان کا جو بھی کچھ ریلیکٹنس تھی ہچکچاہٹ تھی یہ ہمیں اقدام نہیں کرنا چاہیے یہ پیش قدمی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس کے مختلف اسباب تھے اور در حقیقت ان آیات میں چونکہ وہ زیر بحث آئیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اس لیے کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ ابدی ہے یہ کیفیات اور یہ سوچنے کے انداز اور یہ مختلف احساسات جو ہے وہ ہر دور میں ہوں گے جب بھی کبھی دین کے لیے کوئی کام ہوگا ظاہر بات ہے انہی مراحل میں سے گزرنا ہوگا اقامت دین کی جد و جو ہو تو لا یس آخر علما اللہ بما صحابہ ابل واپ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اس طور سے جس طور سے پہلے حصے کی اصلاح ہوں لہذا جب بھی ہوگا براہ آئیں گے اور یہ تمام معاملات آئندہ بھی پیش آئیں گے جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے کہ نفاق اگر اس دور میں تھا تو اس دور میں بھی ہے یہ امراض تو ختم نہیں ہو گئے فرض صرف یہ کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے مطلع کر دیا جاتا تھا کون منافق ہے لہذا آپ تعین کے ساتھ بھی کہہ سکتے تھے اگرچہ آپ نے لیکن آپ تھے کے ساتھ تیقن کے ساتھ لیکن یہ کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں کوئی مسلمان جو ہے کسی دوسرے کو منافق قرار نہیں دے سکتا اس لیے کہ دل کی حالت جو ہے وہ تو اللہ کے میں ہے وہ تو راز ہے بندے اور رب کے باب ہے تو فرق صرف اتنا ہی ہے ورنہ وہی چیزیں جو ہے جو پہلے تھیں انسانی نفسیات وہی ہیں جو پہلے تھیں وہ آج بھی وہی ہیں حالات واقعات جو ہیں وہی اپنے آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف وہ تو بار بار آتے ہیں تو ذرا پہلے سمجھ لیجیے کہ کن کن اعتبارات سے لوگوں کو اس اقدام میں ہچکچاہٹ تھی یا وہ اس کی کسی درجے میں مخالفت کر رہے تھے سب سے پہلی بات تو کہ جو ازہ منشم ہے وہ تو منافقین کی بات ہے منافق نہیں چاہتے ظاہر بات ہے کہ مکہ کے خلاف اقدام ہے اور ظاہر بات ہے کتنا بھی ہاتھی مرا بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے قریش کا جو دبدبہ تھا جو روگ تھا جو اس کی قوت اور سطوت اور شان اور شوکت اور اس کے جو حلیف تھے تو اس میں خطرے موجود تھے جان اور مال کے خطرے تھے جان کا اندیشہ تھا اور منافق ظاہر بات ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی گوارہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے تو ایک تو جہاں تک تو معاملہ ہے جان اور مال کے محبت کی وجہ سے جہاد سے جی چرانا اور قتال سے جی چرانا تو یہ تو گویا کہ وہ بات ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ایک مشترک کی حیثیت سے چاہے وہ غزوہ خندق تھا اور چاہے وہ اس سے پہلے غزوہ ہو تھا یہ ساری باتیں تو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس موقع پر خاص طور پر جو ایک اور بات سامنے آئی وہ ہے جسے میں اس وقت تعبیر کر رہا ہوں مذہب کا روایتی تصور یا نیکی کا روایتی تصور تصور اب وہ تصور کیا ہے کہ بھائی بہرحال ایک تو یہ کہ مکے کی حرمت کو بٹا لگنے کا اندیشہ ہے وہ حرم ہے محترم جگہ ہے اگر ہم وہاں حملہ کریں گے پیش قدمی کرتے ہیں ہو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے مقابلہ ہو جائے خوریزی ہوگی تو گویا کہ حرم کی حرمت کو بٹا لگنے کا چونکہ اندیشہ ہے لہذا ہمیں یہ پیش قدمی کرنی نہیں چاہیے ہمیں یہ کام کرنا نہیں چاہیے دوسرے یہ کہ قریش بہرحال متولی حرم کے ہیں کتنے ہی برے ہو کتنے ہی برے ہو کیسا ہی ان کا رویہ ہو کیسا ہی ان کا کردار ہو بہرحال حرم کے متولی ہیں حرم کو وہ آباد کرتے ہیں وہ جات کی خدمت کرتے ہیں جو حج کے لیے لوگ آتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں دودھ کی سبیلے لگاتے ہیں ان کے لیے اہتمام جو ہے آسائشوں کا کرتے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی خدمات بھی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے پھر تیسری بات یہ بھی تھی کہ جو مومنین صادقین تھے ان میں سے بھی خاص طور پر مہاجرین اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہاجرین میں نفاق کا کوئی سوال نہیں تھا اصل میں تو نفاق کا پودا لگا ہی مدینے میں آ کر ہے اس لیے کہ سارے جو اثرات تھے یہود کے مدینے میں تھے اور یہیں پر چونکہ مسلمانوں کو ایمان لانے کا معاملہ جو ہے اس وقت کسی امتحان میں سے گزرنا نہیں پڑا تھا لہذا وہ کمزوری ذوف ایمان جو ہے اور اسی نے پھر آگے چل کر جو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے کہ نفاق کی شکل اختیار کی ہے تو یہ جو ایکسکلوسو فینومین ہے اصل میں مدینے کے رہنے والوں کا مکے سے جو لوگ ہرت کر کے آئے تھے ان میں نفاق کا کیا سوال وہ تو گویا کے سارے امتحانات پہلے ہی پاس کر کے آئے تھے گھر بار چھوڑ کر آئے اہل ویال کو چھوڑ کر آئے کلب قبیلے سے کٹ کر آئے اپنے خاندانوں سے کٹ کر آئے اور بہرحال نقل وطن کی ہے تو کوئی ایسی ان کے پاس ایشورینسیز نہیں تھی کہ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے کوئی جگہ بھی موجود ہے کوئی ہوٹلس ہیں یا کوئی کنسنٹریشن کیمپس ہیں یا کہیں پر کوئی مہاجرین کے لیے وہاں پر آباد کاری کا بندوبست کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے جان ہتھیلی پر لے کر اور لوگ آ گئے اس اعتبار سے میں نے کہا ہے کہ مکے والوں میں نفاق کا سوال نہیں لیکن وقتی طور پر زورف ایمان یہ کسی بڑے سے بڑے مسلمان اور کسی بڑے سے بڑے اور سچے سے سچے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر ای ایمان کی کیفیت تاری ہو سکتی ہے اس وقت مرحلہ جو آ تھا مہاجرین کے لیے وہ یہ تھا کہ مکے میں ان کے خاندان ہیں ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں پھر ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر پائے تھے اور باقی, باقی ایمان نہیں بھی لائے تھے تو ایک رشتے داری کی جو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ایک لحاظ ہوتا ہے دل کے اندر اور اس کی وجہ سے جو احساسات ہوتے ہیں ایک صحت مند انسان میں اور ایک نارمل انسان میں ایک شریف انسان میں صاحب مروت و شرافت انسان میں وہ احساسات بہرحال آڑے آ رہے تھے کہ اگر وہاں پر حملہ ہوتا ہے اور وہاں پر یہ لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو جس طریقے سے کہ گندم کے ساتھ گھل پس جایا کرتا ہے ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سورہ فتح میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ اے مسلمانوں اس وقت اگرچہ تمہیں فتح مانوی طور پر حاصل ہو گئی تھی صلا حدیبیہ کے وقت لیکن ہم نے تمہارے ہاتھ بھی روک لیے ان کے ہاتھ بھی روک لیے جنگ نہیں ہونے دی اس لیے نہیں ہونی دی کہ مکے کے اندر کوئی ضعیف مسلمان موجود ہیں جو ایمان لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو تم انہیں بھی پیس دیتے گندم کے ساتھ گن بھی پیس جاتا اس لیے ہم نے اس وقت جو ہے ہاتھ روک لیے اور جنگ نہیں ہونے دی اب ان حضرات کو یہ اندیشہ تھا کہ اب اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہمارے اعزا بھی ہیں دار ہیں اہل ہیں چنانچہ ان میں سے جو ایک بہت نمایاں واقعہ ہوا ہے وہ تھا حضرت ہاتھی ابن نے ابھی بلتا تھا نظی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے وہ حاضر ہیں ان کے گھر والے ان کے اہل و عیال مکے میں تھے ابھی تک اور یہ چونکہ کسی بڑے اونچے گھرانے سے متعلق نہیں تھے کہ انہیں ان کے اہل و عیال کو وہاں پر اپنے اس میں یا قبیلے کی طرف سے کوئی تحفظ حاصل ہو انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو پھر میرے, میرے بچوں کا میرے اہل ویال کا تو والی بارش کوئی نہیں وہ تو بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گے پس جائیں گے تو وقتی طور پر ایک بدری صحابی کے دل میں بھی یہ اس طرح کی ایک کمزوری جو ہے پیدا ہو گئی کہ انہوں نے حضور کے اس رات کو فاش کرنے تک کے جرم کا انتخاب کر لیا حالانکہ حضور نے سختی سے روکا تھا انہوں نے ایک روکا لکھا اور اس روکے میں خبر دی اکرمہ ابن ابو جہل وغیرہ ان تین چار حضرات کے نام آتے ہیں ان کے نام خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے پوری جمعیت کے ساتھ تمہاری طرف یہ کر رہے ہیں تم جو بھی کچھ کر سکتے ہو اپنے بچاؤ کے لیے کر لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ خط دیا ایک عورت کو جو جا رہی تھی مکے اور اسے بارل کچھ اسے معاوضہ طے کیا کہ یہ ہمارا خط جو ہے یہ پہنچا دو اس عورت نے اپنی چوٹی کے اندر اس خط کو گوندا باندھ لیا تاکہ کوئی تلاشی ولاشی ہو تو نکلے نہ اور وہ جا رہی تھی ایک حوضج میں اوٹ کے اوپر سوار ہو کر حضور نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر حضرت مقداد اور ان سے کہا کہ وہ ایک عورت ہے فلاں جگہ پر اس وقت مقیم ہے اور جاؤ اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کر آؤ برامد کر کے آؤ یہ تینوں حضرات پہنچے اور اسی مقام پر وہ عورت موجود تھی ابھی مقیم تھی اس سے کہا گیا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے نہیں اس نے کہا خطن کو خط نہیں میرے پاس تو وہ جو حوضج کی جو بھی کی, کی گئی تلاشی لی گئی وہ خط برامد نہیں ہوا حضرت علی نے پھر فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے پاس خط ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کے لیے کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش تھی اور اگر تم سیدھے ہاتھوں وہ خط ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو میں تمہیں اوریاں کر کے تمہاری تلاشی لوں گا اس پر پھر اس عورت نے وہ اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے وہ خط نکال کر دے دیا اور حضرت حاطف کی وہ غلط چیزیں پکڑی گئی لیکن بہرحال اس سے یہ کہ وہ بات ابھی مکے والوں تک پہنچنے سے معاملہ رک گیا اور وہی کے ذریعے سے چونکہ اللہ نے حضور کو مطلع فرما دیا پھر جب آئے ہیں واپس حضرت علی اور حضرت مقدار اور حضرت زبیر وہ خط لے کر تو حضرت عمر نے جو ان کا اپنا ایک جلال کا انداز تھا اس میں یہ عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں حاطف کی گردن مار دوں اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے حضور نے فرمایا کہ نہیں عمر تمہیں معلوم ہے یہ بدری ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مدر میں اس لوگ شریک تھے مسلمان ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی تو یہ میں نے واقعہ خاص طور پر آپ کو بتایا اس لیے کہ اتنے اونچے صحابی سے بھی وقتی طور پر کسی اس طرح کی کمزوری کا اظہار یہ مستبہ نہیں ہے یہ ناممکن نہیں ہے یہ واقعات ہیں سیرت کے ناقابل تردید واقعات ہے آخری بات جو میں اس میں ارض کروں گا اس لیے اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ پورا پسمندر ہمارے سامنے ہوگا تو پھر آیات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کریں گے کہ ایک مستقل فلسفہ بھی بنا لیا گیا ہے اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں جنگ جو ہے یہ تو بالکل ناگزیر کوئی مجبوری کی صورت حال ہی ہو تو کی جائے ورنہ اصل میں تو دعوت اور تبلیغ اور اصل میں تو صلح کے حوالے سے ساری جو ہے کامیابی ہوتی ہے اس کے لئے ایک بڑے دانشور ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں سے مولانا وحید الدین خان صاحب وہ کوئی آج سے آٹھ نو سال پہلے ہمارے ہاں محاذرات جو ہوئے تھے انجمن کے اس میں وہ بھی تشریف لائے تھے میری دعوت پر تو انہوں نے پورے ایک گھنٹے کی تقریر میں یہ فلسفہ بیان کیا کہ جنگ سے کچھ نہیں ہوا اصل میں تو سرح سے ہوا یعنی صلاح حدیبیہ کے نتیجے میں سارے خیر اور برکت جو ہے وہ ظاہر ہوئی اور اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے اور اتنی وسط کے ساتھ دین کا پیغام پھیلا تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے وہ جنگ کا نہیں سرح کا ہے اس پر پھر جب میں نے ایک گھنٹہ ان کی تقریر ہوئی تھی اور میں نے ان معاہرات میں شرکت کی تھی ایک سامے کی حیثیت سے لیکن آخر میں ان سے اجازت دے کر صرف ایک سوال کیا تھا کہ اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے اور جنگ اتنی ہی بری شے ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجیے کہ جب صلح ٹوٹ گئی قریش کی جانب سے اور پھر قریش کا سردار چل کر آیا ہے مدینہ منورہ صلح کی درخواست دے کر اور سفاری سے کروا رہا ہے خوشحمدے کر رہا ہے تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی اس پر جو حضرات اس وقت موجود تھے بہت سے یہاں بھی موجود ہیں اس وقت انہیں یاد ہوگا کہ بالکل وہ نقشہ وہی تھا اس کو یعنی بلا تشبیح ارس کر رہا ہوں جیسے قرآن مجید میں آیا ہے فبحت الزیح کفر کہ آدمی مضبوط ہو کر رہ جائے کہ اب کوئی سوال کا جواب ہی نہیں ہے تو انہیں یہ کہنے پڑے تھے الفاظ کے نو کمنٹ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس تو اصل بات سمجھ لیجیے کہ اصل شے اصل مقصود نہ سنا ہے نہ اصل مقصود اس مشن کی تکمیل ہے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہسلمبوز فرمائے گئے ہوسلا رسول ادین الحق علیہ رحو علدی نے کل لی اب یہ حکمت ہے یہ تدبر ہے یہ منصوبہ بندی ہے یہ معاملہ فہمی ہے کہ کس وقت اس مقصد کے لیے سلا مفید ہے سلاح مفید ہے اس مقصد کے لیے تو دب کر بھی کرو اپنی انانیت کو آڑے مت آنے دو اپنی جھوٹی انا جو ہے اس کی پوجا مت کرو اگر سنا دبکر کرنے میں بھی اس مقصد اور اس مشن کا جو ہے اس کی بہتری ہے اس کی مسلحت ہے تو دبکر سلا کر لیں لیکن یہ ہے کہ اگر خام کی سلاح کر کے اور کفر کو ایک فریش لیز آف ایگزٹینس دے دیا جائے حضور کے علم میں تھا کہ اب ان میں دم نہیں ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے صلاح کی تجدید کے کیا معنی ہوتے کہ ابھی مکے پر اور طویل عرصے تک کفار کا جو ہے قبضہ رہتا ان کا تسلط رہتا اور یہ جو دنیا کے بت میں پہلا وہ گھر خدا کا اس کے پاس ہوا وہ وہ پاسباں ہمارا تو اس گھر پر جو برکت توحید کی حصل تعمیر کیا گیا تھا مشرقین کا غلبہ اور اقتدار اور طویل سے کے لیے باقی رہے جبکہ حضور کی بے ہوئی ہے دین کے غلبے کے لیے اس حوالے سے اصل جو بات درج کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت مقصود نہ جنگ ہے نہ سلح ہے مقصود ہے دین کا غلبہ اس کے لیے حکمت اس کے لیے تدبیر اس کے لیے منصوبہ بندی اس میں جہاں کہیں صلاح مفید ہوگی سلح کی جائے گی جہاں جنگ کی ضرورت ہوگی جنگ کی جائے اقول و قلحاگا مستقفر اللہ علی ولکم ولی سار مسلمین ابل